اور باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من همزهه ونفسهه ونفسه یا ایھا الذین آمنو لا تقالوا عن اشیاء ان تبذلکم تسخکم وان تسالوا حين ينزل القران تبذلکم فالله عنها والله غفور حلیم صفائف سو سو بیاسی ایک سو تراسی یا ایو حلینا آبان ایو لوگو جو ایمان لائے ہو لا لاتو عن اشیاء تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو ان تبدلکم دالا جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں وہ ان سب الن اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو ہی نا یونز القرآن جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تبدلکم وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی عف اللہ عنہ اللہ تعالی نے تم سے درگزر فرمایا اللہ نے ان سے درگزر کیا۔ واللہ اور رحتا ل غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے علیم نہایت بردبار ہے۔ لا تسالو عن اشیاء ان تقدرن تفتوكم مطلب یہ ہے کہ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 لیکن پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی میں نے اس نے سوال کیا پوچھا تو پوچھنے کے نتیجے میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا ایک حلال چیز اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی اصل اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو سوال تم پہلے کر چکے ہو اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر فرما دیئے معاف کر دیئے ان سے درگزر کیا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ صنع نے اپنی رحمت کے ساتھ درگزر کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازر نہیں کیا تو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 اس کے بارے میں اگر تم سوال کرو گے اور سوال کے نتیجے میں تمہیں پابند کر دیا گیا ایک کام کا پھر تمہارے لیے مشکل ہو گئے مثال کے طور پہ کبھی کے بٹن کتنے لگانے ہیں شریعت نے چھوٹ دیا ایک خاص تعریف کی ہے لباس کی اس کے مطابق لباس کو یواری واری سو آتی کم واری شاخ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 جیسے جیسے سوال کرتے گئے سمجھتے چلے گئے اپنے اوپر مشکل پیدا کرنی سعید ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کا خطبہ دیا اور فرمایا لوگو اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو تو ایک آدمی اٹھاؤ پھینکتا ہے اخی کلیہ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حاج فرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا لو قلت نعم نان اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پہ ہر سال حاج کرنا فرض ہو جائے کھلی ایک چھوٹ ہے کہ حاج فرض ہے زندگی میں ایک بار کر لو اب پوچھ رہا ہے کہ ہر سال فرض ہے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 لیکن کثرت سوال پھر بھی منع ہے کسرت سوال وہ کسرت سوال کیا ہے کہ آپ خام خام ہی سوال کرتے جائیں بے کہ یہ منع ہی رہے گا ماں جا بحیرہ کن والا صاحبہ کن والا وسیلا کن والا اللہ تعالی نے نہیں مقرر کیا کوئی وسیلہ وسیلہ وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہوتا ولا صاحبہ اور نہ ہی صاحبہ یہ بھی بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ولا وسیلہ سن اور نہ وسیلہ بتوں کے نام پر آزاد کردہ اونٹنی ولا حام اور یہ نر اونٹ ولا کن اللہ دینا کپ اور دے گئے لیکن وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر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 جس کے جی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہو جاتی تو وہ پھر اس اونٹ کو اپنے گتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور حمل و رحوب در کر دیتے اس اونٹ پر نہ سواری کرتے اور نہ ہی کوئی چیز لادتے اب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر امریکن عامر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 وہ مشرق تو سارا سارا ہی چھوڑ دیتے تھے hmm. کہ بس اب پکا پکا اس کا بھوتوں کے لیے ہے تو یہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے کہ وہ دودھ پیر کے نام کا hmm. اللہ کے نام کا نہیں hmm. تو یہ اہل جہلیت کا طریقہ تھا رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے ناول کی اور رسول کی طرف آؤ آلو حسب ناما و جدنا الہی آبا انا تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے اول آبا شعین کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے بات پشین ارب کی ہو رہی ہے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 بزرگوں کی جو تکلیف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے یادینسا کم اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو اپنی جانوں کا بچاؤ تم پر لازم ہے لاٮٔ کم من بن ازہ تم تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے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 لوگوں کی جہالت کا تم پر کوئی ببال نہیں ہوگا سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو ارے تم سب سے پہلے اپنی فکر کرو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی غلطیوں اور اینکوں کی فکر میں لا اپنی اصلاح کو بھول جاؤ اگر تم سیدھے راستے پر ہوگے تو یہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے خود سیدھے راستے پر رہنے میں یہ بھی شامل ہے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 تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لینے تو اذا از تم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم خود ہدایت پر ہو اور ہدایت کیا ہے نیک امال کرنا برائیوں سے بچنا نیکی کا حکم دینا برائیوں سے منع کرنا یہ کام کرو گے تو پھر لوگوں لو کی ہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی Gida, nerve, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے درمیان آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وسیعت کے وقت اِس نان زوا دو عادل گواہ ہوں گے جو تم میں سے ہوں او آفاران من غیركم یا دو اور تمہارے علاوہ تمہارے غیر ان ان تم ضربتم تن عرب اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو فعصابتكم مصیبت الموت اور تم کو موت کی مصیبت آن سکچے تحبیسونہ ہما من بعد اس تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو فیقسمان باللہ تو وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ان سب تم اگر تم شک کرو تو وہ کس میں کھائیں اور کہیں لانشی کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے ولاخان اگر چرابت والا قریبی رشتہ دار ہی ہو وق تم شہادت اللہ ہی اور ہم اللہ کی شہادت نہ چھپائیں گے اناطمین اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم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 تو یقینا ہم گناگاروں میں سے ہوں گے ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد اگر پتا چل جائے کہ انہوں نے خیالت کی ہے تو پھر میت کے جو رشتہ دار ہیں میت کے و وقت وہ قسم اٹھائیں اور کہیں کہ انہوں نے خیالت کی ہے اور جھوٹی قسم کھائی ہے ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہماری گواہی ہے اور ہم نے جو خیانت کے بارے میں گواہی دی ہے ہم اس میں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 وہ کی قسم اٹھائیں اور قسم اٹھا کے الفاظ کا کہنے ہیں لانچ قریبی ہی سمانا ہم اس کے بندے کوئی قیمت نہیں خریدیں گے ودو قانا ذات اور بغیر قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو و لانا شہادت اللہ اور اللہ کی شہادت اللہ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے نہیں اگر ہم نے ایسا کیا انارہ من آ تو ہم گنا گاروں میں سے فصل اٹھا کے یہ بات فَإن حُسِرَ عَلَى <عَتمن> پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک ان، وہ دونوں کسی گناہ کے مرتخب ہوئے ہیں یقوا نے مقام ہوا تو گواہ دو ان کی جگہ پر کھڑے ہوں مِنَ الَّذِينَ اسْتحقَّ <مُلْأَوْلَيَان> ان میں کا جن کے خلاف گناہ کا ارتقاب ہوا ہے اور وہ میت کے زیادہ قریبی ہوں قریب تر ہوں وہ کیا کہیں فیوب سیمان بل وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہیں کھائے کہ شہادت بن کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کی نسبت زیادہ سچی ہے وہ محکمہ نہیں کی انا اد اللہ ظالمین اگر ہم زیادتی کریں تو ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے ادنا یا تو شہادت علاوہ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں اور ڈرے انت رد ایمان کہ ان کی قسمیں اناقت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی بس اللہ وسما اور اللہ سے ڈرو اور سنو واللہ لا یہ دل قوم اور اللہ تعالیٰ فافت قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان آیات کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمینداری اور بن الباع کے ساتھ ایک آدمی جو بنو سہم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یہ سفر پر نکلا یہ دونوں اس وقت نصرانی تھے تمینداری اور ادیب بن بدا سہمی کو ایسی جگہ پر موت آئی جہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا اور اب وہ وسیع کسے کرتا مسلمان تو کوئی تھا نہیں اب آپ ہرانے میں غیل کو بتا گئی یہ دونوں اس وقت نسرانی تھے زمینداری بھی اور علی نے بتا دی کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان زمین اور علی کے حوالے کر دیا پھر وہ جب دونوں اس کا سرکا لے کر واپس آئے تو برا خاں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جان ایک پیالہ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 ان لوگوں نے جن کے پاس وہ جام تھا وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسے کمی اور ادیب سے خریدا ہے پتہ چل گیا کہ ان دونوں نے چرا کے اور بیچ دیا ہے پھر اس سہمی کے بڑا سے دو آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جام ہمارے قریبی رشتے یعنی سہمی کا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہ یہ آیات نہ کر